من سبتمبر الله الحمد لله ماشي خالص يبقى نعمله ده بقى نعمله ده بقى خالص به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن فيات عمالنا من يعد الله فلا مغلل له ومن يبلغه فلا هادئ له ونشهد أن لا إله إلا الله وغضه لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومع ذلكم يدون الخير أقول بالمعرسة والمعرسة محترم بھائی اور دوستو انسان کو اللہ تعالیٰ سمجھ قبوت تھا فرمائیے سنتا ہے سمجھتا ہے دیکھتا ہے اس کا تجزیہ کرتا ہے اور نتائج نکالتا ہے اور اچھے اور برے فیصلے کرتا ہے یہ شعور یہ چیزیں یہ فہم اللہ تبارک انسان کو دیا باقی ہم آناز رکھتے ہیں یہ بھوک لگے تو کھانا کھائیں پیاس لگے تو پانی پیئے گرمی لگے تو سائن میں ہو جائیں سردی لگے تو کونوں میں چھپ جائے اللہ تعالیٰ نے سے ان کی باقی رکھنی ہے تو ان پر سائیکل آتا ہے گویا جبری طور پر کر رہے ہوتے ہیں نہیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس کا فہم ان کو اللہ نے نہیں دیا ہے انسان کو اچھے برے کا فہم جب سارے انسان چاہتے ہیں کہ ساری زمین پر اچھائی پھیل جائے برائی ختم ہو جائے اور انصاف آ جائے ظلم ختم ہو جائے سچ آ جائے جھوٹا ختم ہو جائے سارے کے سارے انسان چاہتے ہیں اس دن ایک کیا سی رنما اپنے الیکشن کے ملنے کے لیے سلسلے میں آئے تو مجھے ان پر بڑا غصہ تھا میں کہ ملینہ ہوں گے شمہ کہ گر سم لو مو پیور سم کم آنی گرد میں پکڑ نہیں سکتا کہ اس کو گراؤں اس کو دو چار کو وہ تیز لوں میں نے زبانی باتیں تو کر سکتے ان کا زبانی باتیں یہ پکڑ جتنا نہیں ہے چلو اس کے ساتھ لمبی بات کریں تھوڑا سا تھا میں نے کہا لاسپور تکے پر دعاؤ کو کیا ہے دعائی کرنی تو دعا یا اللہ حد کو فتح نصیب فرما باطل کو مغلوب فرما یا اللہ ان کو فتح نصیب فرما ظلم کو مغلو فرما یا اللہ تزاری کو فتح نصیب فرما رشوت کو مغلوب فرما بس یہ ایسی جب دعا کرے پرتواقی اگر تو انصاف والا ہے تو دعا کے میں ہوئی اگر جو ہے تو جانداری والا ہے دعا تیرے ہٹنے ہوئی اگر خدمت والا ہے دعا تیرے ہٹنے ہوئی اگر بنصافی والا ہے ظلم والا ہے اور رشوتوں والا ہے لوگوں کو تکلیف دینے والا ہے پریشان کرنے والا ہے غیر معیار کرنے والا ہے تو سیاست اعتراف کی زندگی بن رہی ہے انسانوں کو تو فائدہ نہیں ہو رہا اور یہ زی لوگ بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں حق میں ہاتھ کے بارے میں ظلم انصاف کے بارے میں یعنی ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے ہلکے کا ووٹر ہمیں وزیر بنائے گا ہمارے ہلکے کا ووٹر ہمیں ممبر بنائے گا لیا جائے جائز کام کے لے ہے وہ بھی اس کا کرنا ہے ناجائز کے لے ہے وہ بھی کرنا ہے تاکہ یہ خوش ہو جائے تو با. جب کوئی آدمی مخلوق کو خوش کرنے حبی صرف مخوم ہے جب کوئی آدمی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مخلوق کے وارے کر دیتا ہے یعنی اس کو مخلوق آ کے دھکے کھانے پڑتے اور جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اللہ دونوں خلیفہ یا ہیں اور امیر اللہ ضلع ملک سالے ہیں سالے بادشاہ نیک بادشاہ ہے خلیفہ راشد نہیں ہے جن کو یہ فرمائی تھی کہ میرے بعد خلافت تیس برس رہے گی تو محدود جلد میں چھ سال شامل کریں تو ساڑھے انتیس مہینے بنتی ہے اور امام حضرت اللہ آدمی کے چھ مہینے شامل کریں تو, تیس سال, شامل کریں تو تیس سال بنتی ہے بار. ملک صالح اور دونوں کی سیاسی ترتیب میں ایک فرق ہے اللہ سیاسی ترتیب میں اور امیر نوری عداللہ طلی الد اللہ عالم کی ترتیب آئیڈیل ہے مثالی اور معیاری ہے جو کہ خلافت راستہ کے لیے معیار مقرر کیا قرآن معیاری آئیڈیل ہے آئی اور معاشے کے اندر جو صحابہ اکنام کی اٹھ جانے سے گراوٹ آئی اور بعد کے لوگ جو استقبال کے معیار پر نہ رہے اس کے لیے پالیسیوں کو نرم کرنا پڑا وہ نرم کر کے امیر معاوی عزی اللہ دن کی ترتیب جو ہے وہ وایوجین کی جگہ فیکٹیکل ہے مثالی کی جگہ اور معیاری کی جگہ عملی ہے وہ یعنی معیار اور مثال تو وہی ہے کہ جو اسبی عزی اللہ دن کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں لیکن اب عملی طور پر جو بہترتی ہے وہی ہے جیسے تو میں چلا رہا ہوں ان کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ان کی مسلسل چھ سال جو خلافت ہے حضرت عدل کی یہ حضرات اللہ کی آپس میں جنگل میں گزری ہے بہ آدمی پر تو جن نہیں جا سکتی آپس میں جنگوں میں گزری ہے اور حضری عدمی کی خلافت سمٹ آخر میں فقط کوپا پر آپ کی خلافت باقی رہی ہے باقی سارے صوبے امیر نولہ عالم نے لے لیے گیار صوبے میں جب گورنر مفاد ہوتی تھی یا گورنر ہٹایا جاتا تھا تو دونوں دونوں کے گورنر جاتے تھے اور لوگ جو بڑا اعزاز عید علی اجلاح کے گورنر کا کرتے تھے نواز بھی کے پیچھے پڑتے تھے دعائیں بھی اس سے کراتے تھے دل بھی سے کراتے تھے آج بھی لے ابلی طور پر گرمری کے لیے آج بھی امیر نوی عدال لیتے تھے کہ جس سختی کے بیا جس سختی کی پڑھی ہے زندگی گزار طرح کیسے ہیں؟ تو جو بات میں نے اکیلی تھی وہ تو ایسے میں نے تنہیر کے طور پر اس بات کو کہا آپ لوگوں کی باتیں دل بالکل نہیں ہوگی بات اس کے لیے پسندتے ہوں گے کیوں اس مطالعہ اتنا کمزور ہے آپ کا مری آم کی تھا وہ میں جو الہایا کوئی بات ہے یہ جس بات کو میں جاتا نے اکیلا چاہتا ہوں ہے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ بھی اپنی پالیسیوں کو نرم کر لیں اپنی پالیسیوں کو نرم کر لیں تو آپ چھا جائیں گے آپ تو نے کہا دیکھے برفار خلافت خلافت راستہ میں حکم کو دیکھا جاتا ہے حکومت کو نہیں دیکھا خلافت راستہ نے حکم کو دیکھا جاتا ہے حکومت کو نہیں دیکھا جاتا تو لہذا احکامات میں نوی پیدا کر کے اگر مجھے تو کوئی چیزیں حاصل کرانا چاہتا ہے تو میں نے کبھی نہیں حاصل کرنی ہم نے جتنا اللہ تبارک جس آدمی کو فہم دیا ہے سمجھ دی ہے اس کے مطابق وہ دن پر چلنے کا مقلف ہے لازم ہے اس کے ذریعے جس تقوا کے جس اللہ کے قرب کے معیار پر وہ دنیا کے مفادات حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیسے اسے گرا سکتے تھے کیسے اس میں پیدا کر سکتے تھے فضال یہاں حکم کو دیکھا جاتا ہے حکومت کو نہیں دیکھا جاتا ہے. یہاں جو ہے تو حکم کو قربان نہیں کیا جاتا حکم پر حکومت کو قربان کر دیا جاتا ہے آخری مذاکرات جب عمر کے ساتھ کر رہا تھا امریکہ تو سامو کا ہمارے حوالے کرو پاکستان کے علماء گے عرب کو لما سارے علماء بیٹھے اور انہوں نے ان کہا کہ ان کے حوالے کر انہوں نے کہا اس کا حوالے کرنا کافر کے ہاتھ حوالے کرنا و عزیز سے ثابت کر کے مجھے دے دو تو ہی حوالے انہوں نے کہا وہ تو نہیں ہو سکتا مسلمان بھائی کو اٹھا کر کافر کے حوالے کر دینا ماحول کا قصور بتائیں ہمارے پاس شیئر کا بہت زیادہ انصاف والا قانون ہے اس کے مطابق سازا کر کے سجا عرب کے پاکستان کے سارے علماء سیاسی سب نے کہا کہ قرآن حدیث سے تم ثابت نہیں کر سکتے بہار یہ بات ہے کہ مشکلات آپ پر بہت آ جائیں گے آنے کا اس کی پرواہ نہ جائیں ایک مسلمان کی فادر ساری امت مسلمہ کے ذمہ ہے ساری امت مسلمہ جو ہے وہ ایک مسلمان کے حوالے ہے کہ میں اکیلا ذمہ ہوں سب کا مجھے اتنی ذمہ واری کرنی چاہیے اور ساری امت مسلمان کو وہ, وہ برازیل کے آخری کالج میں اگر کوئی پڑا ہوا مسلمان ہے تو اس کی ساری امت مسلمہ ذمہ وار ایک دفعہ کلاوت عثمانیہ کے پاس ایک شکایت آئی ایک تاجر آیا وہ یورپی علاقے سے کسی سے تو اس نے بادشاہ کے پاس ایک درخواست گزاری ایک درخواست پیش کی کہ میں اپنے جنیاتی سفر کے سلسلے میں فلانے علاقے سے گزر رہا تھا اور وہاں آئی جگہ سے چیخوں کی اور رونے کی اور فریاد کی آواز آ رہی تھیسے میں نے کھڑے ہو کر سنا ایک آدمی ہے ایک عورت کو پیٹ رہا ہے اور وہ پیٹ رہا ہے اور سیکھ رہی ہے اور آخر اس نے وہ پیٹتے ہوئے اور تو اس کو باتیں سنا تو یہ سانا دیتی ہے اس نے کہا کہ پھر بلاؤ اپنے خلیفہ کو نا تو وہ تمہیں مجھ سے چھڑا دیں کہ مسلمان خلیفہ کو پھر بلاؤ نا مجھ سے تو مجھے تمہیں تو تمہیں, تمہیں, تمہیں مجھ سے چھڑا دیں اس نے درخواست گزاری کہ میں یہ واقعہ دیکھ کر آیا ہوں میں اس ستا نہیں کروں کہ تیرا خلیفہ جو ہے وہ اپنا گھڑوں گلچ کر لے کر آئے گا اور تجھے چھڑائے گا مجھ سے تو یہ جو رخوار گزاری اس نے تو بادشاہ نے کے گورنر خلیفہ نے سلا کے گورنر کو خط لکھا کہ اتنے ہزار املا گھوڑوں کا لشکر فلام ملک کی سرک پر سلام دن کھڑا میں آپ سے مانگتا ہوں اور لشکر کو لے کر گیا ہو اور بلک میں ہلچل بچ گئی کیا اب کیا ہوگیا مصیبت کا کیسے ٹالیں گے تم نے آ کر مذاکرات کیے کہ کیا بات ہو گئی ہے کیا غلطی ہوئی ہے کیا کوٹاہ سے ہوئی ہے کتنا بڑا لشکر آپ لے کر آئے ہوئے ہیں تو اب لگ گھوڑا سمانے کے مشہور گھوڑا اترتا تم نے کہا آپ کے فلان شہر کے فلان مالے کی فلانگ گلی میں فلان گھر میں ایک مسلمان اور جو ہے تو وہ تمہارے ایک غالم کی قید میں ہے وہ سدولن کر رہا ہے تو یا اس کو ہمارے حوالے کرو گے یا اس حملے کا جواب دو یہاں تک اس مسلمان عورت کو نکال کر کلیبت المسلمین ایک سمپور کو عورت کو نکال کر لایا کسی زمانے میں تیرا یہ حال تھا کہ تو دیتا تھا دنیا کو اس کاغذ سب نگون ہونا پڑتا تھا اور آج اس آدمی چین جن کا لچ لے چلے کر جا رہے ہیں تو بول نہیں سکتا رہی کوئی چیز میں رہی نزی شریف نے ایک دوسرے سے فرمایا کیسا زمانہ آئے گا کہ جا کوفات میں ختم کرنے کے لیے ایسے ایک دوسرے کو بلائیں گے جیسے کہ دوست خان پر کھانے کو بلائے کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے صاحب اکرام کو بڑی حیرت ہوئی ان یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم کیا آو اس وقت تمہاری تعداد بہت کم ہوگی تعداد بہت کم ہو جائے گی کہ نہیں تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی ان غور رسمی کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اور اتنے یہ حال ہو جائے گا کفار جس میں کھانے کے لیے بلاتے ہیں کہ آؤ جی بسم اللہ لگا کر دو کر بیٹھو کوئی تکلیف نہیں کہ اتنی تعداد زیادہ ہوگی اور اتنے کمزور ہو جائیں گے ایک میں ختم کرنے کے لیے کھانے کی طرف دعوت دیں گے سے. حیرت سے پوچھا گیا وجہ کیا ہوگی تعدہ فرمایا تم میں وہاں آ جائے گا وہن واؤ تم میں وہن آ جائے گا یاز اللہ واہن کیا چیز ہے کہ وہاں جائے تو ہوب دنیا وہ کراہیت المو دنیا کی محبت اور موت سے ہچکچاہ یہ بات تمہارے اندر آ جائے گی پلاٹوں کے پیچھے پڑ جائے جہازادوں کے پیچھے پڑ جائے دنیا کے سامان اور دنیا کی کو بھی پیچھے پڑ جائے گی اور جو کمایا بھی ہوگا کھے کے سرا مجھے آرام سے چھوڑو کہ میں اس کے, اس کے مزے اٹھاؤ میں اس سے مزے اٹھاؤں میں کھاؤں اور مزے بس مجھے چھوڑو مجھے اور سوچنے کی تکلیف نہیں او اس طرح کے بھیڑ بکریوں کے چند دن ہوتے ہیں یہ تھا بیڑ بہر کے مثال ہوتے ہیں ان بیڑ بکریوں کے چند ہوتے ہیں ان کے سر پر دشمن آ کر دبا کرنے کے لیے سورج جلانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور ان کو سنبھالنے والا پھر کوئی نہیں ہوتا تو وہاں آ جائے گا وہاں کیا ہوگا دنیا کرائے تو دنیا کی محبت ہوگی اور موت ہے اس کے کار ہوگی جیسا کہ معاشیت میں گناہ گنا ابدلا ہو جاتا ہے پشو میں جس میں جب ہاشی اور بےکردگی عام ہو جاتی ہے تو اس سے انسان کی غیرت کا خاتمہ ہو جاتا ہے جب غیرت کا خاتمہ ہو جائے تو اس کے خون میں جوش و خروش نہیں رہتا آٹھ گنا بڑا ہنسی کا وزن ہوتا ہے شہر سے لیکن شہر کی ایک بھر کا جواب نہیں دیتا کیونکہ اس کے اندر حوصلہ ہے اور جرت وہ اور ہاتھی کا فکر بدل ہی بنا بولے اگر کوئی بال کا سیٹ دیکھا تو ان کا سیٹ دگا ورنہ اس میں وہ جرت اور وہ جذبہ نہیں ہے جس کی وجہ سے کہ آگے, آگے بڑھا جاتا ہے تو بتائیں مطلب بھائی اب دوستو یہ چاہت اور جذبہ شوق کہ یہ ہو جائے ہو جائے یہ تو سب کو ہے ہر مسجد میں کہتے ہیں یا اللہ غلط اسلام شکست کفار غلب اسلام شکست کفار اگر یہ الفاظ سے ہو جاتا ہوتا ہوتا تو یہ تو ہو گیا ہوتا اس الفاظ کی جو بات ہوتی ہے اس کے پیچھے حقیقت ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو رجہت ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے آ تو یہ اس بار کا پتہ نہیں ہے کافر کو اس بار کا پتہ ہے کہ کبھی نہیں ہوگا کہ مسلمان ختم ہو جائے اور اس سے اسلام ختم ہو جائے گا جب اس کی زندگی سے اسلام کا خاتمہ کر دو گے تو پھر یہ ختم ہو جائے گا یہ کبھی نہیں ہوگا کہ یہ ختم ہوگا اسلام ختم ہوگا نا تو اسلام کا ماحول نہیں ہے اسلام کیا ما بولے تو وہ پروفیسر ہی نے پی کے ہی نے اپنی تعریف میں لکھا ہے کہ اکاریوں نے آ کر رون ڈالا اور بغداد کی ریلڈ بجا دی اور دراض خون, خون خون کا رنگین بہتر رہا اور مسلمانوں کی اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو گیا رنگے شکست کھا گئے اقتدار جو کفار نے لے لیا اس ہے چند، چند ان کے لمام مشائق تھے کہ گلا عدین رحمۃ اللہ علیہ امیر عظین رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور دین کا کام کیا تاتاریوں نے کام کیا مسلمانوں نے کام کیا مسلمانوں کو تو عطد کرایا ان کے مادت کیے اللہ کی طرف رجوع کروایا تاتاریوں نے کام کیا اور کرتے کرتے یہاں تک کہ یہ ان بزرگوں نے جو ہے بیٹھے علاقوں کے بیٹھے کازان کو دعوت دیان کی بات مجھے پسند آ گئی یہ لیکن جب میرا اقدار آیا پھر آپ مجھ سے ملیں یعنی بزرگوں سے اس کے آنے سے پہلے وفات ہوگی بالوں نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی کہ جب ان کا اقتدار آ جائے کازان کا تو مل کر اس کو میری وسیعت یاد کرانا جب ملا ہے بیٹا جا کر کازان سے وسیعت یاد کرائی اس نے کہا میں اگر اپنے اب تو میں مملکر کا سربراہ ہوں میں اپنے وزیروں سے اپنے باقی لوگوں سے مشورہ کروں گا میں مشورہ کرنے کے لیے بیٹھا تو اس کو پتہ چلا کہ ان بزرگوں نے اس کے وزیروں کو اس کے باقی لوگوں کو اس کے ذمہواروں کو پہلے سے ہی مسلمان کیا ہوا ہے نہیں کہ بادشاہ کے در سے بول نہیں رہے تھے اور کہ بادشاہ سلامت آپ جس بات کا پوچھتے ہیں وہ کو تو ہم ان بزرگوں کہ پہلے سے ہی اسلام لا چکے ہیں تو پی کے جی نے اپنی تاریخ میں ایک تاریخی جملہ لکھا ہے اس سچویشن اس اس کو اسے بیان کرتے ہیں وہ کہ ایٹ دس مومنٹ مسلم جات اسلام اٹادر اسلام ہے سیب مسلم مسلمانوں نے اسلام کو نہیں بچایا بلکہ اسلام نے مسلمانوں کو بچایا چین کے اولا ماہ اپنی روحانی قوت سے اور اپنے سردار اور اپنی دعوت سے اور اپنی تبلیغ سے انہوں نے ان وحشی تاطالیوں کو اور ان جنرد جنگلی کو کنورٹ کیا ان کو, ان کو واپس کیا یہاں تک انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے خادم بنے بار نے یہ کہا کہ ہے یہاں یہ خبر ستار کے فسانے سے پاس مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے یعنی کو لمام شاخ نے پچاس سال ان پر نہیں گزرے تھے کہ اپنے اپنے اپنے اپنی روحانی کور سے اور اپنے سردار والے دین سے ان کو متاثر کیا ان کو مسلمان کیا اور یہاں تک ان کو اسلام کا خادم بنا کر چھوڑا کہا جب پیور بھی اپنے عمل کو درست کرتے ہوئے اپنے دین کے داڑ کو لے کر آگے بڑھیں اور اس کا سب سے پہلا حق مسلمانوں کے کچھ بھی ان کو بلائے اس کی طرف ان کی زندگی میں ایمان تکوا ہے کیونکہ اس بار کافر کے راستے میں بڑی رکاوٹ میں ہوتی ہے کہ میرے اور تیرے ہمارے سال میں ہے میری اور تیری زندگی حال میں ہے یہ ایک تو اللہ کی مدد میرے ساتھ نہیں ہے اللہ کی نظر سے گرا ہوا ہوں اپنے آماد اپنی کوتاحیوں کی وجہ سے یہ مسلمان اللہ کی نظر سے گرا ہوا ہے ان کے ساتھ اللہ تبارک اللہ کی مدد نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ حال کی وجہ سے یہ کفار کے لیے اسلام میں داخلے کی جو رکاوٹ بنا ہوا کہ اگر اس اپنے دید کی روحانی قبول کو لیا کے لے کر بڑھے اور اس سے وہ نتائج حاصل کرے جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین حاصل کیے ہیں تو بغیر بغیر تقریروں کے تو کافر پر یہ صابر کر لے گا کہ کامیابی کا یہ راستہ ہے ملاحظہ اس کو اختیار کر کے نا کامیابی لیکن میں اور توں احساس قید کیا ہوں اور دیر کو لیتے ہوئے خفت, خفت محسوس کرتے ہوئے او ہو یہ تو ایک عظیم چیز ان تاہ ازم کے ساتھ اور جو کوئی شوق کے ساتھ کو لے کر آگے بڑھ تو حضور صلی اللہ علیہ سنت کو اس ساری کائنات کے ذرے ساری کائنات سے زیادہ ان کی سمجھ کے آگے بڑھے گا اس حضاد کے ساتھ لے گا اور جب تم آگے بڑھے گا تو اللہ تبارک صلاح ان قبر کی طاقتوں کو نگون کرے گا جب ان کے تو ان کے احساس کیس رہی ہے اب تلا ہو کر ان کے طرز زندگی کو اختیار کریں ان کی کباہتوں میں اب ہوں ان گندگی میں گناہوں گنا ابتلا ہوں تو فروغ میں اور ہم نے فرق پیارا ہوں اگر آخرت کے فرق ہے تو دنیا میں مسلمان کی خوب پٹائی ہوتی ہے کانوڑ پیٹتا ہے اس کی پٹائی ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ آخرت کے آخر کو مغفرت مفرت ہو لیکن وہ نصیب ہو کہ اس پٹائی کے نتیجے میں جو دنیا میں کافر سے سہے گا تھا اور وہ خود اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہوگی یہ باتیں قابل غور ہیں اللہ تبارک والے پر سوچتے ہیں کہ عمر کرنے کی توفیق داخل میں